غب ملتی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی روحردانی کرے گا وہی منہ پھیرے گا اللہ من سفیہ نفسا جس کی عقل ہو جو نادان ہے وہی دین ابراہیم کو چھوڑے گا والا قدست نہ ہو فل دنیا اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا وہ ان نہ ہو فل آخرتی لمی نسال اور بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہیں ہے لہ رب اسلم جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اسلم ہمیشہ گردن جھکا کر رکھنا کال اسلم تو لب عرض کی میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سر کو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیا ابراہیم بنی یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وسیع فرمائی <تصفح> اے میری اولاد ان اللہ لکم بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اب اس اسلام کو کبھی نہ چھوڑنا فلاں الا وانتم مسلمون بس تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جانا اب مجھے آپ بتائیے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہودیت کی تعلیم دی یا عیسائیت کی تعلیم دی یا یہودیت کوئی قدیم مذہب ہے آج پاکستان میں بچوں کو جنرل نالج کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں بعض کتابوں میں یہ سوال موجود ہے کہ سب سے پرانا دین کون سا ہے تو وہ لکھتے ہیں یہودی سب سے پرانا دین ہے نوزاج حقیقی دین اور سب سے قدیم دین اور سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے ام کنتم تم شہدا حضر حیدر یعقوب الم کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں موت حاضر ہوئی اذ قال علی بنی جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ماں تاب نا ممبادی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کالو ناب الح کا وہ انہوں نے کہا ہم اس ایک سچے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا بھی معبود ہے ابراہیم او اسماعیل و اسحاق یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا وہ معبود ہے الح واحد وہ ایک ہی معبود ہے وہ نشم لہو مسلم اور ہم اسی کے لیے اسلام لانے والے ہیں دل کا امت ان قد خلط یہ امت گزر گئی لہا ماں کسبت ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی والم ماں کسب اور تمہارے لیے وہ امال ہیں جو تم نے کمائے والا تس علون اماں کانو یا اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے بلکہ تم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے لہذا تم صرف اسی پر فخر مت کرو کہ ہمارے آبا و اجداد نے نیکیاں کی ہیں بلکہ خود بھی نیک بنو پالو اور وہ بولے کو نو ہدن اور یہودی یا عیسائی بن تا تدو تو ہدایت پا جاؤ گے قل اے محبو آ فرمائیے بل نہیں بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے وما کا من مین اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے یہودی بھی مشرک ہے اور ازیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے عیسائی بھی مشرک ہے تو عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں مسلمانوں تم کہو آمانا بلاہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما ان ضلع اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا وما ان الى ابراہیم و اسماعیل او اسحاق و یاقوب اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر نازل کیا گیا ول اسبات اور اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر اوتی توسا و عیسا اور اس پر ایمان لائے کہ جو موسا علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کو دیا گیا وا اوتی یا نبی یو اور اس پر ایمان لائے کہ جو ان کے رب کی طرف سے باقی نبیوں کو دیا گیا لان فرق نہدم منہ ہم ایمان لانے میں ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات انسان جب قرآن پر صحیح نظر نہیں رکھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے بارہ ربیع الاول کو اس مبارک رات جب اس حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں ٹی وی پر ایک صاحب نے یہ بات کہی لا نفر رقو باشد مین مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اس کا معنی انہوں نے یہ کیا کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں اور پھر مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہاں ہیں وہ کہنے والے جو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی نو زب اللہ ظالم عیسائیت کا یہ مطلب نہیں پیچھے سے بھی دیکھیں پیچھے ایمان کا ذکر ہے اور یہاں لا نفرقو کو بین احد من کے معنی ہے ہم انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں اور اگر یہ معنی کیے جائیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر کسی رسول کو دوسرے رسول پر کوئی فضیلت یا برتری یا مقام اور مرتبے کی بلندی نہیں تو قرآن کی دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا دل کر رسول فضلنا اللہ بادم الہباد یہ رسول ہیں جن میں باس کو ہم نے باس پر فضیلت دی منون بادل کتاب فرو نبی باد قرآن نے بیان کیا کیا قرآن کی ایک آیت پر ایمان لاتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو دل کر رسول فدلنا فطول بادوں والا بعد کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں اصل بات یہ ہے قرآن سے نور اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو اللہ تعالی ہمیں نور قرآن عطا فرمائے اور ضمن یہ بات بھی معلوم ہوئی ٹی وی پر جو بات کہی جائے وہ صحیح ہوتی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے ٹی وی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو مستشریقین ہیں مستشرقین کے معنی یہ ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے پھر مس کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں تو ہر شخص یہ سمجھے کہ جو ٹی وی پر بیان ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے کی وہ ناخن لہو اور ہم اسی رب کے لیے گردن جھکانے والے ہیں فن آ منو بس اگر وہ ایمان لائے بمثل ما آم بھی اس کے مطابق جیسا اے صحابہ کرام تم ایمان لائے آمن تم تم ایمان لائے یہاں مراد صحابہ کرام تو جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ویسا ایمان اگر یہ لوگ لے آتے ہیں پقاد کا دو پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے ایمان کا معیار صاحب کرام ہے وہ ان طول اور اگر وہ منہ پھیر لیں فَإنَّمَا هُم فی نما فی شوق تو وہ صرف ضد میں ہیں حق واضح ہو چکا ہے اب ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے فص یقفی پس ان قریب اللہ تعالی ان کے خلاف آپ کو نصرت عطا فرمائے گا وہ ہوا ضمیع اور عالیم اور وہی سننے والا علم والا ہے عیسائی کے یہاں کوئی عیسائی بن جاتا تو وہ اسے پیلے پانی سے یلو کلر کے واٹر سے پانی سے غسل دیتے اور کہتے اب عیسائیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا کوئی بچہ پیدا ہوتا عیسائیوں میں تو اسے وہ پیلے پانی میں غسل دے دیتے اور کہتے اب یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا فرمایا یہ کیسا رنگ ہے ایک دفعہ غسل کرے گا تو اتر جائے گا ہم پر تو اللہ تعالی نے رنگ چڑھایا ہے ہم پر دین اسلام کا رنگ ہے اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی یہ رنگ دور نہیں ہوگا سبغت اللہ ہم نے اللہ کے رنگ کو لیا وہ من آسن اللہ سبغ اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے وہ ناہن الہو آبی اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اول اے محبوب آپ فرمائیے اتوح جو تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو وہ ربنا و رب حالانکہ وہ ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی ہے و لنا امال ولاکم ہمارے امال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے امال تمہارے لیے ہیں تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں والم اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہیں جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جاؤ شوق سے ہم جنتی اعمال کر رہے ہیں وہ نخن الحو اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص رکھنے والے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں یا تقولون تم کہتے ہو ان ابراہیم وہ اسماعیلا و اسحافا یاقوبہ ول تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام ول اور یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں سے جو نبی گزرے کانو ہودن او نصارہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے تم یہ کہتے ہو کل اے محبوب فرمائیے تم عالم و ام ذرا بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے حقیقت یہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے پمن اور لم اس سے بڑا ظالم کون سب سے بڑا وہ ظالم ہے قتم شہادت ان دہو مین اللہ جو اس گواہی کو چھپائے جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے توریت میں انجیل میں کہیں یہ بات نہ لکھی تھی ان انبیاء نے یہودیت یا عیسائیت کی دعوت دی ہے سب جگہ یہ بات موجود ہے سب نے اسلام کی دعوت دی نبی آخر و کا ذکر دونوں کتابوں میں موجود تھا مگر یہودی اور عیسائی جو جانتے تھے وہ چھپاتے تھے مغل تاملود اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں دل کا امت ان قد خلط بے یہ امت گزر گئی لہ ما کا سبر. ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی والم ماں کشب تم اور تمہارے لیے وہ امال ہیں جو تم نے کمائے ولاس علون کانو یا ملون اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تو نیک تھے وہ تو پرہیزگار تھے لیکن ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے تمہیں اگر ان کا مقام چاہیے اور جنت میں ان کا پڑوس چاہیے تو ان جیسے آمال کرو اللہ تعالی ہمیں بھی انبیاء علیہ و سلاۃ وسلام خصوصاً عقائد جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا پڑوس جنت میں عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے